الحمد <تصفح> اللہ على تو على اللہ حبی سبحان الحقلی وعلى وس وصحبه اللہ اما باد بلا بسم الله الرحمن الرحيم أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قُلِ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَلَّى رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ سبحان الله سبحان سید یا رحمت یا محمد الرسول اللہ وقت کی قلت دے پیش نظر موجود عنوان جناب کے سامنے رکھنا مسالہ فروج میں احادی سے مبارکہ مذہب اہل سنت اور مذہب اہل بیت ہوئے اس نال لڑنے دا حکم دہا اجازت بھی نہیں اہادی سچی یہ آیا ہے اہلے بہتے کرام کا مذہب بھی یہ اور اہل سنت کا مذہب بھی ہوئی اس تو سوا جو کچھ ہے وہ جہالت کا نتیجہ میرا موضوع میری تمام تر سابقہ کوشش تو اسے ختا میں کستوری اس طرح اے موضوع نہ دنیا کسی بیان کیتا ہونا کسی دیا ہونا دیاں کتاباں اندر اندرے سب کچھ موجود ہے میں کوئی اپنا ذاتی نہیں بنا کے لا صرف تلاش کر کے لا حس دا جو خلاصہ او میں دس دن پھر حدیث نمبر صرف گڑوا گا پڑھنے دا وقت کوئی نہیں ایک حقیقت اندر ایک کتاب ہے جنہیں میں انشاءاللہ لکھ رہا ہوں اور سامنے آ جائے گی کسی وقت تفصیلی احادیث مبارکہ جنہیں پڑھنی ہیں ہون وہ اس تے اندر پڑے گا اس وقت میں خلاصہ داسنا تمام احادیث مبارکہ دے اندر جیڑیاں کے اس مسئلے دے متعلق ہیں یعنی بادشاہ دے متعلق. انہ دے اندر بادشاہ دے ظلم اور فسق اس کے گناگار فاسق فاجر بدکار ہون دی صورت دی. حدیث حیس لڑنے کی اجازت نہیں دیتی سب حدیث لڑنے تو منع کیتا گیا چٹا کفر چٹا چٹا کفر بادشاہ سابت ہوگی چفر پکا یقینا چطلب سارے امامہ کے نزدیک کفر ہوئے گئے ہر مسلمانوں انہوں کفر سمجھ وہ چای یعنی واضح اجتہادی کفر نہیں کچھ اس کو کفر کہیں کچھ نہ کہیں ایسا کفر نہیں چٹا کفر ہو جس پر اتفاق ہو سب اگر ایسا کفر بادشاہ سے سرد ہو پھر مسلمانوں کا فرد بنتا ہے طاقت رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ لڑ جائیں باقی کافران دنال جہاد ہو رہا ہے فورن اے بخاری شریف دی حدیث کا مفاد اور مان ہے سمجھ آ رہی ہے بس حورت سے دیگر اگر کفر ثابت نہ ہو چتا, وہ ظلم کر ہے, وہ بدکار ہے لڑنے کی اجازت نہیں سبر سبر کا حکم دا حکم ہے صبر صبر دا حکم, دا حکم دا. ہاں صرف حق کہہ دینا اور وہ او اگر حرام کم شرع دے خلاف کم بل اتفاق خلاف امام دا اختلاف والا نہیں بل اتفاق خلاف شرح کا حکم کرے تو نہیں مننی وہ سر وڈنا چاہے اپنا سر اگے کر لیکن غلط کام نہیں کر سکتے حرام کام نہیں کر سکتے لاتا اخل وخلو کسی بات یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پیسے اور تنخواہ کے پیچھے حرام کام نہیں کرنا چاہتے. جو چند ٹکوں پر اپنا دین ایمان نہیں دیکھتے عزت نہیں دیکھتے حرام خور ایسے لانتیوں کی میں بات نہیں کر رہا میں مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جی. اور کوئی بدھو بندہ میرا مخاطب نہیں صاحب علم یعنی صاحب سمجھ صاحب ایمان باویں او دے کول علم نامی بھی ہوے گا انشاءاللہ میری گل دی تصدیق کردہ جائے گا کیونکہ جو گل کراں گا 1400 سال توں مسلمانہ وچ اوہی پائی گئی ہونی ہے سبحان اللہ یہ بخر کے میراسی وغیرہ اور ان کی اتفاق میں ٹرٹر کرنے والے لوگ ان کی کوئی بات نہیں امت مسلمان کا چودہ سو سالہ اتفاق جڑے جہے سے ہے میں وہ بیاں کرا دینا فاسق فاجر ہوئے بدکار ہوے لڑنے کی اجازت نہیں سبر کا حکم جیڑیاں دے اندر آیا ہے مسلم شریف دے اندر بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے مشہور حدیث نے آپ ہی سلاح تو تسلیم نے فرمایا میں ہی بیان, مائم بیان مائم کر ہیں جن.. وہ سنا چکے حدیث سنا چکی ہوں میں پھر سنانا کچھ مشہور حدیث مر رامن کو من کرن فلوبئی ہدی علم یسط عقف لسانی علم یسط عرقی جو بدی کو دیکھے حاضر ہو کے جو برائی کو دیکھے حاضر ہو گئے اگر نہیں طاقت رکھتا تو زبان سے ہو اگر نہیں طاقت رکھتا تو دل میں برا جان ہے فرمایا دال کا داخل ایمان یہ کمزور ترین ایمان ہے گل سمجھنا یہ حدیث ہے. دوسری کدی سنائی سی آپ علیہ السلام السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل دی سیاست فرما سن بنی اسرائیل دی سیاست فرما سن اسرائیل دی سیاست فرما سنبیال پھر پیچھے ہوئے فرمایا ان کچھ ایسے ہون گے جہ میرا سنت طریقہ چڈ دیں گے پمن جا ہوں بے لان ہی پمن جا ہد بے خل پومی بدال کا جڑا بندہ انہوں ہاتھ نال جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوئے گا جہا زبان کرے گا وہ بھی مومن ہوئے گا جہا دل برا جانے گا نفرت رکھے گا مومن ہو پہلے نو حضور نے آلہ مومن فرمایا دوسرے نو اس تو گٹ فرمایا تیسرے نو اس تو گٹ فرمایا یہ بھی مسلم میرے دوست تو گل سمجھنا اس طرح دیا جنیا بھی حدیث آئی ہیں نا دے مانے سمجھنے کسی نو گلتی لگی ہو گل جا مانا امام بزرگ سان سمجھایا ہے ہاتھ نال ڈکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بادشاہ بدکاری کر زنا کر رہ ہاتھ نال جہاد کہ مار چڈو لڑ جاؤ ہاتھ نال جہاد کا یہ کہ ہے ان کسی طرح جدا ہی کرو ہاتھ نال جدائی کر دیو اگر تاکہ پتہ ہے فکر فساد نہیں پنا میں وقرا وکر کر کر دیو اگر زبان ڈک سکو زبان ڈک دیو کیونکہ مقصود تو برائی ہی ڈکنا ہے لڑنا تو ہے ہی نہیں اسی طرح جڑا ہاتھ بدی دیکھے ہاتھ نال ڈکے جڑا ویکھے ہاتھ نال ڈکے اگر طاقت نہیں رکھتا زبان مار اے ہاتھ نال ڈکن دا یہو ہی من ہے کہ اگر فرض کرو ویخ رہا ہے شراب پی رہا تو یہ پتا ہے میں شراب دے دے کو چکھ چک تے فساد بھی نہیں پینا تے کام بھی ہو جانا برائی رک جانی شراب وہ ہتھوں کھو ہوئے اے مراد لڑنا قتل کرنا مراد نہیں جیڑے لوگ اس تو علاوہ مانا کر دینے ہو, غلط کر دینے اور گمراہ کر دینے دل سمجھنا میری سڈے امام آزم ابو حنیفہ سڈے امام آزم ابو حنیفر اور دے نال دیگر دیت دا مانا دس درمایا ہاتھ ندل کا کم فرمایا ہاکمان زبان نال آخر آلما کا دل چ برا جانا کام یہ فرمایا عوام دا یہ ساڈے امام صاحب نے اس حدیث کا مطلب درسیا کسی جاہل کی بات نہیں کر رہا اگر کوئی حنفی زمیر رکھتا ہے تو اس کو امام اعظم کی زبان میں سمجھا رہا ہوں اور اگر کوئی غوث پاک میرہ کے امام کو ماننے والا ہے اور غوث پاک میرہ میں مذہب نو مند امام احمد بن حنبل نو تو ہون میں تازہ ترین کتاب دو ہزار دی ہے میرے دو ہزار تو بھی زیادہ ہی ہونی ہے مجمور رسائل الامام قاضی ابی جلا ابن الفرا محمد بن حسین محمد بن محمد بن خلف بغدادی حنبلی تین سو اسی میں پیدائش ہے چار سو اٹھاون میں ان کی وفات ہے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے مذہب دے اے اپنا امام محمد بن ہمبل دے مذہب دے یہ میں سمجھو وکیل ہوئے وکیل وکیل اور عجیب گل لیا کہ غوث پاک میرا انہوں نے شکید لے بدھو سے بات نہیں ہے سمجھداروں سے کیا بات کیا بات ہم گالیاں نکال سکتے ہیں بڑے بڑے ماہر پڑے ہیں جو اپنی ماں بہن کا خیال نہیں رکھتے ہماری کا کیا رکھ سکتے ہیں اللہ اکبر جنہ دیا روزانہ دفتر چ پتا نہیں کتنے کتنے جائے وہ سان گا گسا واپ بھی جس گلے اپنی پرواہ نہیں لیکن الحمد للہ باضمی بندے گالے ویکو تو حیدربر جی جی جی امام احمد بن ہمبل دہ مذہب دستے دے پین فی روایت صالح کتاب کا نام ہے مجموع اور رسائل ابی یعلا جی جناب شفا نمبر ایک سو تین پہ بالکل نئی چھپی ہوئی کتاب کا نام ہے المر بالمعروف معروف و نہ وکالفی روایت صالح صالح امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے ابا جان نے فرمایا ات تغیر و بل یدے فرمایا یہ جو حدیث میں آیا ہاتھ سے روکنے کا بدلنے کا برائی کو تو فرمایا اس سے مراد تلوار اور ہتھیار نہیں ہے وظاہرحاضا قازی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وظاہر وحاظ یکس جواز المپنی القتر الکثال کہا امام احمد بن حنبل کا یہ فرمان تقاضا کر رہا ہے کہ بدی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں لیکن جب تک کہ قتل و کتاب تک نہ پہنچائے اگر قتل و کتال تک پہنچنے کا خطرہ ہے تو پھر فرمایا ہاتھ سے نہیں روک سکتا پھر وہی زبان چلائے اس سے پہلے پوری فصل ہے یار یہ دیکھو میں سامنے کرتا ہوں نقس علیہ احمد کی روایت المروزی ابو بکر مروزی امام احمد بن امبل کے ساتھی ہوئے ہیں وہ روایت کرتے ہیں امام احمد بن امبل سے المر و بل معروف ہے ولہ المن کر بل یاد و نسان نیکی کا کہنا وزیر سے روکنا ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے زبان کے ساتھ ہوتا ہے دل کے ساتھ ہوتا ہے فقیل لہو کیف بالید امام احمد سے پوچھا گیا ہاتھ سے کیسے تو فرمایا یہ فر بینہم بدکاروں میں جدائی کر دے جدائی سبحان کوئی ایسا کام کرے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے لڑنے کا فرمایا نہیں ہے بولدیو سمجھ آ کہ نہیں ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں لڑنے کا ہے ادھر دیکھو ایک مدثر شاہ بیچارے نے غلطی سے علم کے باب میں اور دین کے باب میں قدم رکھ لیا بس بدنسیبی اس قوم کی اس نے کہا کیا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ آلو, سن ساٹھ ہجری کے سنساٹھ ہجری کے زمانے سے پناری مانگتے تھے اور یہ بخاری میں نہیں آیا ہلاکت امتی آلہ عیدی دی من قرائش میری امت کی ہلاکت قرائشیوں کے چند چھوکروں کے ہاتھوں پہ آئے گی تو اس نے یہاں سے لڑنے کی اجازت ڈھونڈنا چاہی اس بچارے کو علمی یتیم کو اتنا پتا نہیں یہ بتا اس حدیث میں کہیں حضور نے ہلاکت کی خبر تو دے دی کیا اتنے لفظ نہیں بول سکتے تھے اٹھنا اور لڑ جانا حضرت ابو ہریرا کو تو سن بتا رہے ہیں سن بتا رہے ہیں ابو حریرا سے حضور یہ کیوں نہیں فرماتے اس وقت لڑ جانا کیا بات ڈر رہے تھے اللہ کیا میں پوچھتا ہوں بدھوں سے بدھو بتاؤ ابو حریرا پناہ تو مانگتے ہیں وہ سن مجھے نہ دیکھنے پائے وہ سن مجھے نہ پائے اللہ اس سے پہلے مر جاؤں پناہ مانگ رہے ہیں مرنے کی دعا کر رہے ہیں لڑنے کا جذبہ کیوں نہیں پیدا کر رہے اللہ اکبر کیا بات ان بدھویں سے پوچھتا ہوں ایک اسی اسی ادیش میں دکھا دو کہ ابو ہریرا نے فرمایا ہو لڑ جانا میں پناہ کیوں مانگوں جہاد کا وقت ہوگا شان ملے گی خوب لڑیں گے اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہمارے اماموں نے کی میں نہیں کر رہا جی انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا حضرت ابورا نے لڑنے کی بات کیوں نہیں کی حضور نے ان کو کیوں نہیں فرمایا وہ بول رہے ہو گے نہیں خدا رہا ان لوگوں کو چاہیے گلی ڈنڈک دوائیاں کٹن دوائیاں دوائیں کوٹنے سے عقل نہیں آتی کشتے کھانے سے عقل نہیں آتی کیا بات یہ اللہ کیا تھا میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے باشد. پوری دنیا کو چیلنج ہے میرے خلاف زبان کھولنے والا غلطی سے زبان ہمارے خلاف کھول بیٹھے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد شرمندہ ہوگا کہ بہت زلیل ہوا کیا بات ایک تو ہم غلط بولتے نہیں زیر میں رکھنا غلطی پر اڑتے نہیں تیسری بات یہ ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ نہ کہ کدی گستاخ سے رسول لانتی لانتی پھر جفیاں پالنا کیا ام بات ہمارے ساتھ ڈرامہ مسلمانوں کے ساتھ جس کو گستاخ کہیں گے ساری زندگی اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کریں گے بات? سارے ووٹ ہمیں دے گئے ہم اس کے ووٹوں پہ سکتے ہیں کسی گاخیر رسول کے ساتھ سمجھوتا نہیں بے بات یہ دین ہے یہ مذاق نہیں ہے آج کچھ کہو کل کچھ کرو آج کچھ کہو کل کچھ کہو یہ <سلام> مذاق نہیں دین واہ شیر اسلام واہ آج میں دین دین کروں کل شغل شغل کروں یہ کیا گرام ہے کیا بات شیر کی للکار ہے بے شمار بے شمار ارے یار دیکھو ان عدیسوں کا مطلب بتا دیا جو مدسر شاہ نے غلطی سے پڑی میں ایمان سے کہتا ہوں مدسر شاہ ہو اس طرح کے ان کے لیے جمعہ پڑھانا حرام ہے اللہ ان لوگوں کا ممبر پر بیٹھنا حرام ہے یہ صرف اسی وقت بیٹھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم جو بتائیں اس کے پابند رہیں اگر ادھر ادھر نکلیں گے تو ان پر لانت پڑ جائے گی کیا سمجھتے ہو دین جب تک پہلے اس کا ساتھ نہ اجازت نہیں دیتے تھے تو ممبر پر نہیں بیٹھتا تھا تو پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا وہ پہلے سمجھتے تھے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے تعداد ہے قابلیت ہے کی لیکن کیا کریں دین کا وارث اصل خلافت کا نظام ہوتا ہے وہ نظام خلافت ختم ہو چکا ہے اب جو بھی بیٹھے ہوئے جو مرضی کرے کر رہا ہے لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا ایسے لوگوں کا بیان کرنا حرام ہے آہ. بیان کرنے کے لیے شرائط ہے اگر ہم نے اجازت دے رکھی ہے کسی دوست کو تو اس شرط کے ساتھ جو ہم سے سنو اس کے اندر رہو باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے یہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر امام کا بننا بننا شروع ہو جانا آتا جاتا کچھ نہیں اور امام بننا شروع ہو جانا ابھی بدھو قوم میں بچاری آتے جاتا ان کو کچھ نہیں ہے اس وجہ سے موج لگی بات لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں وہ امام چاہیے جس کو کچھ نہ آتا کیوں نہ آتا ہوگا نہ کہے گا میں میں نہیں رہ ویا کیوں پتا اصل سچ کہنا انہیں برداشت کرنا اور نسی نسیرا ایک ہے مجر شاہ مکیم شاہ صاحب کو سی سو بیان کر سویرے تین دوسرا جمعہ پڑھاؤ دینا نق و صرف کھان پینے میں ج شیر پڑھتا سا تو پہلو ہزر جوڑے پاک دردا حق سو سنا کے پہلو یا پڑھنے کوئی تکریف ایسی نہیں ہونی کتاب ایسا نہیں ہونا بیان ایسا نہیں ہونا جخر جی کفر کی منجی نہ ٹوکی ہو چپ سڈے نہ لگے نکل جائے سوڈے دل بدن کرنا قربانیاں دیتی تماشا بنایا یار خدا دکھاؤ کرو ہر گل سمجھ آ گئی حدیثاں ہدیشوں آیا ہاتھ نال بدلن دا امام آزم دا بھی سنایا امام محمد دا بھی سنایا اب مطلب کیا وکریا کر دینا شہر چک لینی چتھے قتل دا خطرہ نہ لڑائی دا فرمایا نہیں مطلب ہو دا ہاتھ نال جہاد دا مطلب نہ سمجھا جی کہ ہاتھ نال لڑ جا غلط ہے غلط ہے یہ مذہب سنت تو جماعت کا نہیں وہ آگے بتاتا آہ, آہ. بولو اے میرے سامنے چو, چو کار کب کی؟ مائے, مائے بڑے بڑے جیدے مفتی شمار ہوں دن نا سوال کیتے نے آواز بدل کے ریکارڈ یہ پہ میں کدی چڑھا دیا گا یہ بولنے میں سوال کیا سر وہ بھی اردو دا. بھی پہلا پہلا سوال فتاوا رضویہ کا پہلا سوال پہلا رسالہ پہلی بار پاکستان میں ایسا کوئی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں ہندوستان میں ایسا کوئی نہیں کہ فتح رضویہ کا وہ مقام نہ آفیز کے بغیر کوئی حل کر واہ واہ اسلام واہ سونے ہو میں کروڑا دیا کتابیں رکھ نیش رکھنا جس میں بھی سوال ہے ساس ہو گیا سوال سنتے ساس ہو گیا اُن کو پتا نہیں کون رسول اللہ ادھر ویکو وقت تو تھوڑا ہے توجہ وقت تھوڑا میرا دوست وقت تھوڑا ہوں میں صرف ایک حدیث سنانا نا کہ مدنی نے باقی میں کتابوں کے باب دس دوں سمجھ آئی کہ کتاب عمارت مسلم دی نہیں گی حدیث کتاب امارت مسلم دی بخاری کتاب الفتن کتار لگی حدیث ایک حدیث مسلم شریف کی دی سنا دینا وہ دی بالکل واضح ہے آپ علیہ السلح حضرت سمعت مالکن اللہ مالک و سمیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و ائمتكم امت تحبونهم الین وتصلون نم وہ تو وشرار ائمتكم کم تبغضونهم تو وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما قاموا فيكم اسطلات لا ما قاموا فيكم اسطلات ألا من ولي عليه وعالله فراه يأتي شيئا من بعصية الله فلیک رحمایاتی اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عوف بن مالک اسجئی صحابی ہی فرمانے رسول اکرم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے تمہارے بہترین حکمران وہی ہیں جن سے تم محبت کرو وہ تم سے محبت کریں تم ان کے لیے دعائیں مانگو وہ تمہارے لیے دعائیں مانگیں بدترین حکمران تمہارے وہی ہیں جن سے تم نفرت کرو وہ تم سے نفرت کریں تم ان پر لانت کرو وہ تم پر لانت کریں قالو قلنا یا رسول اللہ اثرد کی یا رسول اللہ افلاباد جسلے انجے ہوسان لانتا پائیے تو سٹے دے پس بدوا دئیے تو سانو دین کیا پھر اب توڑ نہ دئیے انہوں نے خلاف نہ فرمایا لا لا پکھر کے میراثیوں پر سننے والے مذہب مذہب اگر جہالت اور اندھیرے میں رہا تو قصور میرا ہے ظلمت تیرا مقدر ہے تو میں کیا کروں بھائی ہم تو اپنا فرض ادار کر رہے ہیں فرمایا جب تک نماز قائم کریں جب تک تو میں آواز قائم کرے علماء نے فرمایا ذکر خاص ذکر جو زراعدہ کل ایمان مراد ہے جب تک ایمان میں رہیں ان کے خلاف نہیں اٹھنا اگلے لفظ سنو فرمایا مامو والی علیہ والل جس پر کوئی حکمران کوئی والی کوئی امیر مقرر ہو فرا آہو یأتی شایم من معصیت اللہ اس کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے من معصیت اللہ. معصیت اللہ معصیت اللہ معصیت اللہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے فالیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ جیڑی آہو گناہ کرتا ہے او دنال نفر ترک ہے گلاحل نال نفرت رکھے ولا یندم فرما برداری تو ہاتھ کدی پشا نہ چھپکے کدی نہ من آتل فرما برداری سے ہاتھ نہ کھینچے یہ مسلم شریف کے حدیث نمت. یہ اٹھارہ سو پچپن باب بخار صاف فرما دے گناہ گنا صاف فرما دتا ویک برا سمجھو لیکن بیعت نہیں توڑنی خلاف نہیں نکلنی سمجھ نہیں آ رہی تھی. دل چ نفرت رکھنی ہاں برا کام آ کرنا ہوں باقی ہے آیا فرمایا اگر برائی کرن گے تو انہوں دی برائی انہوں دے سر سسان نکم چی گل وہ فرما برداری کرو گے جی اللہ رسول دا مطابق وہ کریں گے پٹھیا کا سدا جواب ان آپ تصا فرمایا ان کے خلاف نہیں اٹھنا نہیں اٹھنا یہ کتاب کتاب کی شکل اچھا. ساریاں فی الحال بخاری حدیث خلاصہ جو تابیل اے بنتا سامنے رکھ دے دوست ہوں مذہب اہل سندر میرے کو کتابوں نے موڈنی میں کیوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب کہ کیا چیز اس کو کہتے ہیں شرح تعار تعارف کیا کتاب ہے تعارف کیا کتاب ہے یہ عربی میں ہے اس کے متعلق اولیاء کے پاس ایک جملہ بولا جاتا ہے لم یا تعارف رفی تصوف اگر تعارف کتاب نہ ہوتی تو تصوف کی پہچان نہ ہو سکتی اللہ جی ہے، یہ دیکھو امام کلا بازی کی یہ محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں اپنے یہ کس صدی میں لکھی گئی چوتھی میں کیوں لکھی گئی اولیاء اکٹھے ہوئے اولیاء انہوں نے کہا سب نے اتفاق کر کے وہ یار تمام ولیوں کا عقیدہ تو اکٹھا کر دو تو امام کلابادی محدث نے یہ کتاب لکھی جس میں تمام اولیاء کرام کا عقیدہ ہے اس کتاب کے خلاف کسی ولی کی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی بتاؤ یار ہو جا بارہ والا مور بھی یار مدثر شاہ جیسا یار ادھر ادھر سے اردو اوٹ پٹانگ جمع کر کے اور بیٹھ جانا منبر پر یار اللہ واہ میرے مالک یہ دن بھی دیکھنا تھا اب سنیے گا میرے بھائی وہ, وہ ایسے کیا تو وہی مقام یہ دیکھو میرے بھائی اس کتاب کا پرانا نسخہ بڑا یہ جلد جلدوم ہے اس کی اس کے صفحہ نمبر تیس پہ تمام اولیاء اہل سنت کا اتفاق یقینا ولا یرون الخروا تھے ان کا نو تمام اولیاء بادشاہ ظالم بھی ہوں تو ان کے خلاف لڑنا جائز نہیں سمجھتے ہوں تمام ہوں پڑے رہے سارے اولی شیر ربانی تو شروع ہوجرفرسانی تک چلے گا مجرے شاہ جہان کے دور کے جیل سے رہیں اور لڑائی بھی کیوں نہیں سوچی اور بے وقوفو اگر شریعت کے احکام رکاوٹ نہ کرتے تو ہم کبھی بھی جہاد سے پیچھے نہ ہٹتے ہاں ہم تو زور جو جوڑے پاک دو دے سر کٹانا اللہ رسول واسطے ایدا ہی تے انتظار کرنے اے ہائے واہ شیر اسلام واہ واہ شہادت سے ڈرا سجدتا نہیں تو مر دے مومن کو دل سے ڈرا سکتا نہیں تو مرتے مومن کو کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دل کو <تصفح> <تصفح> سے پر بھی بھی شانوا پینٹ ہی میری گل یہ پینٹ دے خلاف ذرا بڑی حکمت بولنا میں کہ باس مطلب پہلا ہزار منہ تکیا جے ناراض نظر آیا موڈ خراب ہویا تو نہیں بولنا جے کسے سننے منہ علامت دکھائی بول پا اے ہزور د جو پاکستہ کدی منہ ویک اور کسے کمینے نے آخر جٹ کا حفاظت کرے گا سائییا شیر خلوتے رہنے کتیا گلتے چار پا د شاہ شاہ صاحب نو پیغام بھیجا ہی شاہ صاحب ہی شاہ صاحب بڑا کنجر دا بچہ ہونا کنجر کا بچہ نے کترا رسول کی امت نو برباد کرنا واہ شہر اسلام شہر پاگل بڑھنا دنیا نو تیرے بلے شاہی دا تمری دے بے شاہیے کتے لانتی تو سارے سرم کیا لے جا تی پرواہ نہیں ایک سیداں سیر ناراض لوگ سمجھنا ہوتا کسی نے کسی سد کے موڈے پہ کھلو کے ایسا نہیں بولے اپنے مرشد کا بھی آسرا رکھے مرشد مرشد کا آسرا رکھا حسین ہے حسین خدا رکھیا ہے رکھا باندر بچے کی ہو جا سور قسم خدا بھی کر کے یہو جہ سورڈے پشاب دے نال نہ لگن یہ سمجھتے ہو سانے یہ سور سڈ پیشاب ہم نے کبھی بے زمیری زندگی گزارنے کا سبگری سیکھا دس بلا یار فروجا جما ہے سارے اللہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے بادشاہ میں لمبی امر ان لڑیے سارے ولی عقیدہ نہیں رکھتے سارے ولی عقیدہ نہیں, نہیں, نہیں الحمدللہ حضر ویکھو اب بات آ جاتی ہے امام علی مقام کی امام لوگوں میں مشہور ہے امام علی مقام لڑنے کے لیے گئے جنگ کے لیے گئے جنگ کے لیے گئے یہ فتحور رضویہ ہے جس کو مدثر شاہ پیش کرتا رہا لیکن وہ بیچارہ یتیم ہے وہ کون سمجھ کیا سمجھ سکتا ہے اردو میں مدثر شاہ سے اگر یہ بات کہوں نا کہ اعلی حضرت کا جو رسالہ ہے پہلا الجود الحلو اس کا پہلا جملہ سمجھا دے میری توہین ہے اور اعلی حضرت کے فتاوے کی بےزتی ہے میں اس کو کہوں کیونکہ وہ بیچارہ ہے ہی یہ سہار کا کہ ایسا سوال اس پہ ڈالنا یہ سوال کی بےزتی ہے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے پاکستان کے نامور مفتیوں سے پوچھا ریکارڈنگ منظر عام پہ آ جائے گی سب کی اب جب نام مفتیوں کا یہ حال ہو کہ سوال سنتے ہوئے صاف سو گیا ہو کسی نکے سکے کی گل کراؤں میں کیا بات میری بات نہیں سمجھے اب یہ حضرت اعلیٰ یہ وہی فتح ہے جو کھول کر وہ بیٹھا ہوتا ہے بیچارا علم یتیم شفت چیما خطیب ہے ماں مولبی پیرا نو فلمی کنجر بیٹھا ہوں تھلے مولبی ایڈے داڑے کلار کے نارے مارن لالم لوہار دربار بنے ربانی دے سارے نہیں بلا شیرر بانی دہی من ہات نہیں سن ملوے اگلی ساف کلو دے دے سارے سینے بیٹھے ایس آلہ حضرت بریلوی پس منظر سنو آلہ حضرت کی پوری کتاب ہے چودہویں جلد میں کس میں چودہویں جیل میں دیکھو اس کا نام ہے مدثر سال سے نام نہیں پڑا جائے گا جا. المحجت المؤتمنہ فی آیات ممتاحنا المحجت المؤتمنہ فی آیاتل ممتاحنا ممتا قرآن میں اس کی ایک مبارک آیت پر اعلیٰ حضرت نے کلام کیا تحریک چلی تھی اعلی حضرت کے دور میں وہ بیندیو بندیوں کی طرف سے اس تحریک کا نام تھا تحریک ترک موالات ترک موالات کا مطلب یہ تھا جس کو آج کل کسی نے فرانس کے ساتھ بائک کے نام سے متعارف کروایا یہ در حقیقت وہی وابیوں والی تحریک تھی اور تحریک ہے خبردار کوئی بدھو ہوگا جو اس میں شریف ہو بدھو بدھو کا تو ہم لوگ کیا بدھو تو بدھو ہوتا ہے نا ہوتا ہے تحریک کے ترک موالات یعنی انگریزوں کے ساتھ بائکاٹ کی مسلوعات حرام باس نہیں استعمال کرنی یہ وادیوں کی طرف سے تحریک ہے اور اعلان جہاد ہو گیا انگریزوں کے خلاف اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی انہوں نے سب کچھ کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کتاب لکھی ریا کریں جن کے گھر سے یہ فتوا چھپتا ہے ان کے گھر سے ہی اس کی مخالفت ہوتی ہے کیا یار عجیب بھی زمانہ ہو گیا کچھ سمجھ سے باہر یا تو سمجھ سے خالی ہے اور کتابوں کے ڈھیر لگانا یا پھر حضرت پیٹ پرست ہیں دنیاوی مفادات جدھر دیکھتے ہیں ادھر جاتے ہیں دین کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں یہ دیکھو میرے بھائی اس وقت وہابیوں کی طرف سے امام پر امام اہل سنت پر الزام دیا گیا ہے کہ ہم حسینی ہیں حسین کے راستے پہ چل رہے ہیں انگریزوں کے خلاف اٹھ ہوئے ہیں اور یہ احمد رضا انگریزی ایجنٹ ہے یہ حسین کا راستہ چھوڑ گیا ہے امام احمد رضا نے ان کو جواب دیا یہاں کے مسلمان یہاں کے مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں اور واقعہ کربلا سے لیڈران کا استناد اگوائے مسلم یعنی مسلمانوں اتھو دے مسلمانوں جہاد دا حکم نہیں کیونکہ تھڈوں طاقت ہی نہیں پھر فرمایا واقعہ کربلا اتھے پیش کرنا جہرے اج دے ترک کے بوالات والے پائی کارٹ والے آپ فرما نےسلمان گمراہ کر رہے ہیں تین موٹی سرخی نہیں بڑی بریک لفظ کی سمجھ اگے کی لکھے آلہ حضرت فرماتے ہیں بہکانے والے کون <laughs> بہکانے والے یہاں واقعہ کربلا پیش کرتے ہیں یہ ان کا محض اغوا ہے اولا اس لڑائی میں ہرگز حضرت امام رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف سے پہل نہ تھی جب امام پاک کی طرف پہل نہیں تھی لڑائی دی تو پھر سچی دسی لڑن لڑ پہ حملہ بدھو نے نے مذہب یہ مذہب آ امام نے خبیص کوفیوں کے وعدوں پر کس فرمایا تھا جب ان غداروں نے بدہ حادی کی کس رجوع فرمایا امام سے کوئی پہل نہیں ہو سکی معلوم ہوا امام حسین کا وہی مذہب ہے جو نانے کی حدیثوں میں آیا جو اہل سنت کا مذہب ہے وہ امام حسین کا ہی دیا ہوا ہے <تصفح> <تصفح> کیا لوگوں سے جھوٹ سنتے رہے آپ ایمان سے کہتا ہوں اگر میرا ایمان لڑنے کے لیے کربلا گیا ہوتا اور ایمام کا لڑنا ثابت ہو جاتا تو اس دنیا کے اندر اگر کسی اور میں سنت حسین کی ادا نہ کرنا تھی تو سب سے پہلے یہ میں کشتی کا سامنے امام حسین کے نام پر دے کے کھانا اور ہے اور امام حسین کے مشن کو لے کر چلنا ہو اور ہے سمجھتے ہیں اس دنیا میں سارے بغیر پیدتے ہیں ہم سنیں ہمارے امام کی سنت اور ہم چھوڑ جائیں کہ تم غدار ہو سکتے ہو ہم حسین سے غداری نہیں کرتے سب سبحان اللہ پہلے روٹی دیکھنی بعد میں دین دیکھنا واہ مجاہر اسلام کیا ایمان سے کہتا ہوں اہل بیت کے گھرانے کا سبق اگر لڑائی کوئی دکھا دے اگر سب سے پہلے یہ چشتی نہ لڑے کیا بات میرا قیمہ کر دینا کیا بات اسلام واش سارے کلا حضور دے جوڑے پاک دا سب کا مشرف مشرق جیسے فراؤن کو ناچیز پورے ملک میں سچ کہتا رہا ہے کیا بات جو دنیا کا <sapó> تھرون بنا ہوا تھا تو کیا ہے کہ جان کا چھوٹا سا نذرانہ پیش کرنا یہ بلبلا سا قربان کر دینا اللہ رسول کے لیے یہ ہمارے لیے مشکل سلام وحان اللہ ہم تو جیل میں بیٹھ کر بھی حق بولنے سے باز واہ پاس بان اسلام میں ہاں اس کو کہتے ہیں سنوسر شاہ نے کچھ ہی قسطیں لگا دی اور جب جانا چیر جواب پہ آیا تو ایک ہی قسط سے پکڑ کر سارا کچھ بتا دیا کیا بات ادھر ادھر جانے کیونکہ وہ بےچارا اس کو کیا پتا منہ سے کیا نکالنا ہے ہم سے ہاشیے بولتے ہیں ہم سے شروحات بولتی ہیں ہم سے کتابیں کلام کرتی ہیں اللہ کے فضل سے اماموں کے کلام ہوتے ہیں اور ہم ان کے مناقشے کرتے ہیں یہ مجھ سے پڑھنے والے بیٹھے میں ان کو بتا سکتا ہوں اگلے دن ایک عبارت آئی تحذیر کا باب ہے تحذیر کا مسئلہ اللہ مب نے جو لکھا میں نے کہا یار ایسی سوالت میرا سوچ کر دی ہے اس طرح نہیں اس طرح تعریف کرتے تو اچھا تھا ایمان سے کہتا ہوں جیسے میں نے عبارت بدلی امام قاضی پیزابی نے کافیہ کا خلاصہ نکالا ہے اس کا نام رکھا ہے الب تو میں نے کہا درویشوں سے یار لب تو نکالو وہ کیا کہتے ہیں لب جب نکالی تو قاضی پیزابی نے اسی طرح تبدیلی کی ہوئی تھی جس طرح میں نے کی ہے ہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> اسلام کیا بات یہ حاسد قوم ہے حاسد لوگ ہیں تو کبر آزادی یہ دیکھو تم ہنفی لوگ ہو تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد کا عقیدہ دکھاؤں عقیدہ صحابیہ میں نے حوالے بہت دیے ہیں لیکن صرف صرف میری کتاب کو کسی نے پڑھا نہیں ہے مصروف لوگ ہیں اپنے بھی حیا جو ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے مصروف لوگ کسی نے پڑھا نہیں رکھ لانا میں جزید پلیت لکھا تی شرم نہیں آئی بغیر ہے کہ لکھا پہلے سفید لکھا کالا یزید پلیت کتیا <تصال> نو شرم نہیں بغیر ویکیا ہی نہیں یزید کی جدید جدید کنجرا ہر دور کے جدید نو اثر تھی رکھا بغیرت کتی کا بچہ شرم نہیں آتی حرام زادہ ہمارے گھر ڈرامہ بغیرت کا بچہ ہم ہے ہر دور کے یزید تو یزید رہے ہم کو بھی پتوں کی وہ بھانس چڑھا دیتے میں حق کا ہی ہوں حق یزید جتنا برا تھا اور جب سے برا تھا اتنا مانتا ہوں ہم نے <تصفح> قرآن کا سبق پڑھا ہے لا اللہ فرماتا ہے نہ نہ بن جانا ظلم کرنا کسی کی عدامت اور دشمنی میں ہمیشہ انصاف کا دامن تھام کے رکھنا ہے ہم جب بھی کسی کے خلاف بولتے ہیں انصاف سے باہر نہیں بولتے ہوگا کتا جو بھاگتا ہے وہ بھاگتا رہے یہ امام میں اعظم ابو علیفہ کا مذہب بتا رہا ہوں یہ فوٹو کاپی ہیں عبارت کتابوں کی اٹھا اٹھا کر فوٹو کاپی دی یہ نہ کہے کوئی کوئی عبارت بدل دی یہ امام ابو جعفر تحاوی جن کی حدیث کی کتاب تحاوی شریف ہے مشہور دنیا میں بخاری شریف کی تحاوی شریف ہے دو سو انتالیس میں ان کی پیدائش ہے تین سو اکیس میں ان کی وفات ہے یہ مذہب حنفی کے بہت بڑے وکیل ہیں ترجمان ہے آپ فرماتے ہیں ادھر آپ فرماتے ہیں وہاں نرس فلا تخل فکل بغرن و فاجرن میں ناہل قبلا فرمایا مسلمانوں میں سے چاہے کوئی نیک ہو چاہے برا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہم صحیح سمجھتے ہیں اور پھر آگے والا مما تھا میں نرا تو ہم اپنے حاکموں کے خلاف نکلنا لڑنا چاہے ان چارو اگرچہ وہ ظلم بھی کریں ہم جائز نہیں سمجھتے والا اللہ دل ہم ان کو بدوا بھی نہیں دیتے اللہ، اللہ، اللہ، اللہ. میرے حضرت صاحب کی بلا یہ فرماندے رہے نا میاں ایک اللہ کا فقیر قاب قابد پھار پھار پھار کے منگ در سی دعا کابے کابے گلاف پڑھ کے دعا منگا سی آدھا سی اللہ ٹھیک کر دے سادشاہ حضرت فکیر نے فرمایا جلا جو میں دعا منگتا پیا بادشاہ حقیقت میں اپنے شہر اپنا محلہ اپنی آل اپنی اولاد پہ منگنا کیوں جی او ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے ٹھیک گے لانسی مقابل رمضان سیت ہوئے چیشتی صاحب نے آخری یار میں نہ اگر تسی حق والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو مخالفت بھی نہ کرو چند دن بعد انگیا میرے خیال اللہ پاک نے این گل نہیں پسند کر لی انہوں نے ادھر دیکھو ولانند سے آتے ہیں ہم ان حکام ان حاکموں کی فرما برداشت ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے حدیث میں بھی یہی آیا تھا ہاتھ نہیں کھینچنا اور ادھر بھی وہی کچھ ہم ان کی فرما برداری اللہ کا فرض سمجھتے ہیں. اکبر یعنی, یعنی جو شریعت کے مطابق بات ہو جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ کریں کرے وندول بصلافات ہم ان کے لیے بہتری خیر اور معاف، معافیہ معافی کی دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے ان کی اصلاح کر دے اللہ ان کی اصلاح کر دے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ام شاہ مقیم کے کچھ لڑکوں کنجروں خبیسوں نے وہاں پر مشہور کر رکھے استاد کی جو پہلی تقریریں وہ سنا کرو اور بعد کا شرم نہیں آتی یہ تو عجیب بات ہے کہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں وہ خلاف شرح ہو گیا یہودی کے خلاف بولنے میں تو ہم پر اعتماد ہوئے اور یزید کے مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کے اندر آ کر ہم سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کیونکہ تیرا باپ ہم سے زیادہ سمجھتا ہے ایسا سوچا گا گیڑا میرا پہلیاں سے بعد والی چکریاں برابر نہ سنے اور میری کتاب نہ خریدے کول رکھے وہ کتا میرے المن رکھ لے میں چندے لگا سے نہیں بیٹھا میں کسی کا مہمان سے نہیں بیٹھا صرف تین سب جانے کے لیے بیٹھا ہوں آج آج فضل سے جب ہم نے شگول کے خلاف آواز اٹھائیت جی کے خلاف آواز اٹھائی بہت چوچرا ہوئی بہت مخالفت ہوئی آخر اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہماری سبحان اللہ پنجابی چاندنی نے موتر دی چاگ گا بہن ہوں بھی ایسا بیان کیا نا سب کیا بیٹھا چاہے کو ہجرے کا ہو یا ہجری کو پر ہوئے میں شاہ صاحب نو ارد کر دی بندہ سڈے بیانات سابقہ اور اور یہ سبحان اللہ رد کرے اور مردو لف لانا بے شک سب میں حدیث اہل بیت کا مذہب سنا بیٹھا بتاؤ امام حسین کا مذہب علم دین دینت. او دا پہلا وارث کون ہے <متحدث> بولو دسو <هوئے متحدث> امام زین <دینت">. امام زین العابدین آپ دا پتر تے فرزند فرسند تل بند سب سے پہلا وارث وہ ہے جب جنگ ہررا والوں نے چاند حضرات نے وہ بیعت توڑی یزید امام زین اللہ نے کیوں نہیں سبحان اللہ کیا بات اگر حسین پاک کا سبق وہی ہوتا لڑنے والا تو بیٹے سے زیادہ عمل کر رہا ہوتا کیا بات کیا بات شرم نہیں آتی کتوں کو امام زین الحابدین سے زیادہ حسین کے مطلب کون سمجھتا اور سمجھے میرا میرا پتھر کا میرا فی سمجھے گا اور یہ وہ حقیقت ہے جو مدسر شاہ کو تسلیم کرنا پڑی جی میری تیسری قسط سنو بھی کہنا پڑا رخص یہ بھی تمہیں شرم نہیں آتی وہ اہل بیت کرو رخصت پر عمل وہ بھی حسین کا بیٹا وہ کم بخش نہ صحابہ رخصت پر عمل کرتے تھے اہل بیت عمل کرتے تھے عاشق کرتے ہیں نہ بلی کرتے ہیں یہ تو ہم جیسے جل کرتے ہیں جی اللہ جیو اے یہ میرے الٹے ہاتھ پہ حاجی صاحب کھڑے ہیں منڈی فیض آباد کے جی منڈی فیض آباد کے لوگ ادھر ہوں گے ایمان سے بتانا ہوئے کبھی یہ ڈرتا ہے بولو نہیں کتنا کتا ہے وہ جو جی ہے <تصفح> میرے چودہ سو سال بعد تے نظر پائی دے دلوں میں میرے سے پائی نے سارے دلوں میں خوف فٹ گئے حسین کے پتر خوف کتے آ دین لو خراب نہ کتے اہل بیت کو خراب نہ کرو جب تک ہمارے سینے میں جانے ہے شاء اللہ اہل بیت کی تفریح پہرا دیں گے صحابہ کی زبر نارائن تکبیر نارائن رسالت نارائن تحفی یہ لوگ الفاظوں میں منافقت چھپاتے ہیں ہم جانتے ہیں الفاظوں کی شرارتوں کو رخصت پہ عمل کیا مثالیں پیش کرتے ہیں عمار بن یاسر کی میں بات کرنا چاہتا ہوں میں بڑی ہر جگہ گستاخے شکر پڑھ شکر والے میں کسی نے منہ نا پہلے دن سواری لایا جی میں جان کے سال تیر چھٹی دی تھی اور چل تک چلنا جبر کیا بول، بولیا انہ بولیا جان بچاؤں واسطے لہذا اہل بیت نے کی تمیزا تین نہیں تمیز نہیں سمجھ تو نہ پڑھ بزرگ میں گل کر دنیا نا میں اس بدھ شاہ سے پوچھتا ہوں بتا حضرت بن یاسر جان بچاؤ کل کلمہ کفر جاری کر اتر آئی اللہ من اکرہ قلب ہو مطمئن بتا بتا حضرت عمار بن آسر وہی بڑھے پا ہے ہاتھ کاپ رہے ہیں دودھ کا آخری پیالہ منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ آئے امار تیری شہادت سال میں ہوگی کہ دودھ کا گھونٹ آخری پیے گا وہ بہت دودھ دودھ کا گھونٹ پی رہا ہوں سنو مولا علی کے ساتھ ہیں حضرت معاویہ کے مقابلے میں ہیں مولا علی کے ساتھ ہیں ادھر تو کلمہ کفر جان بچانے کے لیے بولا تھا ادھر معاویہ سرکار کا نعرہ نہیں لگا سکتے تھے کیا کیا بات اور بدھو شاہ تینوں کی تو اپنے بڈیا کی بےزتی کرنے چوکا ہے تو سکولی کیا ہوتی ہوتی ہے ڈر جو صرف گل نہیں کر سکتا کہ موبیع تک دے میں اتو اتو کہ جان تو بچ جانی سی جن بھے جان بچاو کی نہیں سوچی انہیں جبانی چوچی سجنا وہ جڑا صاحب ہے کرام کو شروع کوئی کسا واقعہ جی مائز اسلمی کو ہے ایک ہوا تو ہوں مار کو لیک تو ہویا دجا کیوں نہیں ہویا موقع سی اس وقت حضرت معاویہ دا نعرہ مار کے رال جان دے پا میں اتوں تو رال جان دے جانتے باچ جانی سی لیکن اللہ کی کردہ اللہ نے اتارنی سی پہلا شریعت شریعت اتارنے آستے کوئی نہ کوئی تھلے بہانہ بنوں گا سی وہ بہانے آستے صحابائیں نہیں کر دے سن ورنہ صحابی ہوئے تے ڈر ہوئے یہ تے ممکن ہی نہیں ہو سکتا جلدی کر باہر کا میں نماز پڑھ کے آیا نماز نہ نماز ادا کرو